باہر کہہ کیا بھی پرانی مجید کے آداب میں اردو بلاش شیطان الحیم کا پڑھنا اور بسم اللہ الرحمن رحیم کا پڑھنا کس کتاب ہے یہ داخلہ قرآن مجید کے آداب قرآن مجید کو ایک ہے زبانی پڑھنا ایک ہے مصحف کو ہاتھ لگا کر پڑھنا یا ویسے مسلم کو ہاتھ لگانا زبانی پڑھنا ہو قرآن مجید تو اگر انسان کو مصف کی ضرورت ہو تو وہ تو زبانی بھی پرانی مجید نہیں پڑ سکتا کا مرد ہو یا عورت ہو لیکن اگر غسل کی ضرورت نہیں صرف غضو کی ضرورت ہے تو پھر پرانی مجید اور غسل کو ہاتھ لگائے بغیر زبانی آدمی پڑھ رہی یہ کہہ سکتے نسر کو ہاتھ لگانے کے لیے ہنجیوں کے نزدیک یہ شرط ہے کہ انسان با ہو سب نسل کو ہاتھ اور نگا سکتا حضرت امان بخاری رہے محلہ اس میں ہنخیوں کے خلاف جاتے ہیں انخیر کے استضام ہے پرانی مجید کی آیت سے لا لال یا متحر چلو متحر سے مراد مداحتہ ہیں ایک آبی سے مراد لوہ محفوظ ہے جس میں پرانی مجید لکھا ہوا ہے لیکن قرآن مجید نے ذکر تو یہی کیا ہے نا پاس ہی اس کو مس کرتے ہیں تو جب وہاں پاس مس کرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی پھر جو پاس ہو اس کو ہی اس کا مس کرنا ستجھے. تو باہر کے مسلم کو ہاتھ لگاتے وقت باغو ہونا انسان کا یہ نازم اور روز اس کو ہوئی ہے کچھ ملما نے ایک جو نیازگی پیدا کی ہے کہ اگر ایک انسان کے سامنے مسلم رکھا ہوا ہے مسلم کو ہاتھ نہیں لگاتا اور مسلم کا اوپر کا احساس وہ الفاظ سے خالی ہوتا ہے تو ورق کو دہرانے کے لیے اوپر والے حصے کو ہاتھ لگا کر ورق کو دہرا دے اس کی کیا ہے گنجائش ہے کیونکہ وہاں قرآن مجید کا نبر لکھا ہوا نہیں ہے ان آزاد کے علاوہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں کتاب الاحی اور کا تذکرہ ہے اور یہود پر یہ تعریف ہے کہ انہوں نے کتاب ادارے طور کو پسے پس پشت ڈال دیا ہے اے راز کر رہے ہیں تو رات پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو اصل معاون پر یہی ہے کہ عمل پیرا نہیں ہوتے لیکن تعبیر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو پسے پس پشت ڈال دیا ہے اس سے اور لوگ آخر کہتے ہیں کہ قرآن مسجد کی طرف پیٹ بھی آدمی نہ کرے تو یہی اصل ہے البتہ یہ ظاہر بات ہے کہ جب ضرورت ہو تو اب ضروریات کو بھی ہم معذورات ضرورت سے ایک ناجائز کام بھی جائز ہو جائے کرتا ہے تو ضرورت نہ ہو تو پرانے منڈل کی طرف پیر گندہ ہو ضرورت ہو تو پھر گنجائش اس کے علاوہ ظاہر بات ہے اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ جہاں آدمی خود بیٹھے اس جگہ سے پرانے مجید ذرا اونچا انسان کو رکھنا مجید. جس جگہ انسان خود بیٹھ رہا ہے ظاہر قرآن مجید رکھے تو یہ ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے تو باہر گیف جتنا بھی قرآن مجید کا ادب ہوگا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا تو یہ چند باتیں آزاد آز کے سلسلے کی ہو گئی اس کے بعد قرآن مجید کی سوبر میں اکثر علماء ربط بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت پہلے ہے اس کے بعد پچھلی صورت اس مناسبت سے آئی ہے اس سے بعد اگلی صورت اس مناسبت سے آئی ہے دراصل قصہ یہ ہے کہ یہ پرانے مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے ہمارے پاس تو کئی سارے علماء کا یہ کھیل ہے کہ یہ ترتیب تو ہے تو جب یہ ترتیب توتی ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے اس ترتیب کے مطابق پرانے مشین کو رکھا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہونی چاہیے ترتیب رسولی تو یہ ہے نہیں ترتیب رسولی کے اعتبار سے تو ایک رات اس میں ربے کے اندر یہ خدم اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا اور اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ سورہ فاتحہ پہلے نازر ہوئی تو چلو سورہ فاتحہ پہلے ہو جائے لیکن اس کے بعد پھر ایک رات اس میں ردعدی ہو جائے یا یہ سمن یا متثر ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے ایک رات اس میں ربے بندی حالت جو کہ فنائی وہی ہے وہ تیسویں پارے کے اندر آ گئی ہے حضرت عاشر تاشے رضی اللہ ہو عنہ کے پاس ہو ایک عراقی آیا کہنے لگا کہ مجھے اپنا مسم دکھلاؤ حضرت عائش ذکر یہ کہا کہ میرا مصحف دے کر تو کیا کرے گا کہنے لگا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ پرانی مجید جو غیر مرتب پڑھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس پرانی مجید کا مصحف مرتب شکل میں ہوگا تو میں اس ترتیب کے مطابق پرانی مجید پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس ترتیب میں کچھ اختلافات بھی ہیں اگر سے بھاری اکثریت ترتیب کی کاشت کی لیکن کچھ تھوڑا سا اختلاف ابتدائی میں رہا ہے تو حلت آشت ذکر ریتلہ و تعالی عرا نے بڑا حسیمانہ جواب دیا کہنے لگی کہ جتنے تو مسلم دیکھتا ہے ان تمام مسائل کو بے شک دیکھ لے تو یہ جو آیت ہے بڑی صاف موت مساط ادھا ہوا امرت یہ تمام مسائل میں پچھلے حصے کے اندر ہے چلو کسی حصے میں ایک خصوصی پہلے میں آ کہیں میں پیچھے چل گیا لیکن میں اس وقت بچی تھی اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کھیلتی تھی اور اس وقت میرے کان میں یہ آواز پڑی تھی کہ نمی رسام پر یہ آیت مناظر ہوئی ہے برسات موجود برسات و الحاط و ابا تو یہ آیت میں نے سنی ہے نہیت بٹپن اور سورہ بکرا اس وقت نازل ہوئی ہے جب کہ پیغمبر خدا علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا اور میں آپ کے گھر میں آ تھی اس کے بعد سورہ البکرا نازر ہوئی ہے اب جتنے بھی تیرے سامنے مسائل ہے نا ان سب میں سوریہ البکرا پہلے ہے اور بڑے سات وساطہ نہایت بہت پیچھے ہے تو لہذا اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں اس کا بھی یہ ذہن تھا کہ شاید ان کے مصحف کی ترتیب کچھ ایسی ہوگئی جو ترتیب مظور کے مطابق یا اس کے قریب قریب ہوگی تو حضرت ناز شریف جی کا نسکا دیا اس کے بعد پھر آپ نے مصرف دیا کہ میرے پاس بھی جو نصف ہے یہ بھی اسی ترتیب کے مطابق ہے جو اس وقت ساری امت کے اندر مسلم ہو راحب ہے تم حرقہ لوگ یہ جو ترتیب ہے اس کے بارے میں ایک رائے بھاری علماء یہ ہے کہ یہ ترتیب تو نہیں ہے ایک ہے آیات کی ترکیب ہر صورت کی آیات کی ترتیب ایک ہے صورتوں کی آپس میں ترکیب تو یہ جو آیات کی ترکیب ہے اس کے توقیفی ہونے کے بارے میں تو سبھی حدیث موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی آیت تو ہوتی مضمون سے السلام کے تقریبا ہے تو نبی اسلام کسی قاتل میں ہی گملاتے ہیں اور چاہے کے کہ مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیات کا فلاں سورت کے فلاں مقام کے ساتھ تو لہذا یہ آیت فلاں سورت کے فلاں مقام میں لکھ مطلب یہ ہوا کہ بعض بعض سورج کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہونے والی لکھنے میں پیچھے ہوتی تھی اور پیچھے نازل ہونے والی لکھنے میں پہلے آتی تھی نبی علیہ اللہ سلام ہر آیت کے نازل ہونے کے بارے میں مسلا دیا کرتے تھے اس آیت کا کندر فلاں سورج کے ساتھ ہے اور فلاں سورج کے بھی فلاں مقام کے ساتھ ہو تو یہ سری حدیث موجود ہے تو آیات اور قبر کی جو ہے ان کی ترتیب کا توسیفی ہونا یہ تو تقریباً پتی ہے ایک روایت ایسی ملی ہے جس میں صحابہ کرام کے اتحاد کا نقل معلوم ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک آیت میں ہے اتہاس کا نقل باقی سارے پرانی ملک کی ساری آیات ان کی تبدیل تو تھی وہ روایت بھی ہے کہ صحابہ کے کہتے ہیں کہ جب ہم لکھنے بیٹھے تو نقد جاب رسول النحصم علیہ مارکم حریف اللہ حسب اللہ یہ آج کے سامنے لیکن یہ پتہ بھی چل رہا تھا کہ یہ کہاں دکھنی ہے کس صورت کی ہے تو ہم نے پھر اس مناسبت سے کہ سورہ توبہ نبی علیہ السلام پر نازر ہونے کے جماعت سے آخری صورت ہے اور یہ ایسے بھی نازر ہونے کے جماعت سے آخری ہیں تو لہذا سوریہ قبا کے آخر میں ہمیں جی یہ ایسے دکھیں تو صرف یہ دو ایتیں ایسی ہیں کہ جن میں رالبنج صحابۂ کرام کے اتہاس کا کیا احتجا سارے آیات کسی اور مقام پر اتہاس کا متصل نہیں ہے لیکن سگر کی جو ترتیب ہے تو چونکہ ترتیبیں مختلف کی حضرت عبداللہ بن مشہور کے موسم کی ترتیب اور تھی حضرت وئی نقاب کی مسم کی ترتیب اور تھی اور یہ جو مسلمانی موسم ہے اس کی ترتیب اور ہے تو اس اعتبار سے سگر کی ترتیب اس میں اتحاد کا نسل ہونا کبھی کا شراب ہے تو کسی کو ثابت کرنے کے لیے چندر ویسے میں ذکر کر دیتا ہوں فاتحہ تو پہلے ہی ہے کیونکہ فاتحہ کا میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر پرانی نظیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اگر پرانی نظیر پڑتا ہے کے سر پر سایا پتن ہوگا اور دو سوتے آگے آگے ہوں گی سور بکرا سورت عالے عمران معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقی قرآن مجھے سے کیا ہے آگے ایک صحابی کہتا ہے کہ میں رات کو آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باز پڑھ رہے تھے عبداللہ بن نبی مجینہ نے ایک صحابی سے اس بات کو نظر کیا ہے تو میں نبی کے ساتھ کھڑا ہوں نقلی نماز کی تو آپ کراف بھی کرتے اور وہ رقو سیدے میں ذل دل بالتوت منگلوس کی کلمات بھی بار بار دہراتے تو کہتے ہیں کہ ایک صورت میں آپ نے بڑی طویل قرآ کی سورج مترا پڑی دوسری میں صورت عالی عمران پڑی ترتیب اسے بتائیے لیکن کہتا ہے کہ پھر میں تو آپ کی شروع کر بیٹھا تھا لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں کتاب نہیں کر سکتا اور پھر صبح نبید السلام کے ساتھ ذکر کیا تو آپ کو جس دین کی طاقت میں پاتا ہوں تم اور کی طاقت پڑھنے تم ہر قید یہ سوریہ مکرہ کے بعد سورہ آل عمران کا ہونا یہ ثابت ہوتا ہے حضرت حذیفر رضی اللہ کی روایت ہے کہ نبی السلام کے ساتھ میں نماز میں ایک رات شریک ہو گیا آپ اکیلے مسئلے میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے تقسیم بیان کی سورہ مکرا سورہ عالم نام سورہ ان اس کے بعد ایک اور روایت ہے یہ کے حادم کی روایت ہے اس میں ان تین سورتوں کا ایک تقریب کے ساتھ غذرا ہے ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ معدہ یا انام اور یہاں بہت مشیر کہتے ہیں یہ کہ امام شاہ بھی پشاک ہو گیا تھا کہ معدہ یا انام کہ ان بعد معیدہ آئی تھی جا کے انام آئی تھی مام ہے کہ انام پہلی میں معدہ کام کا ذکر موجود ہے تو بہت انعام جو ہے اس کا مائدہ سے پیچھے ہونا خود حالت ازیفہ کی روایت سے کیا ہو جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے یہ صورتیں ہیں موجودہ پرانی مجید کے اندر بھی ان صورتوں کی ترتیب یہی ہے جو حضرت ضیفر رضی اللہ تعالیٰ علیہ الراع سے ثابت ہے پرانی مسجد کی پہلی صاف صورتوں کو سباب کے بعد کہا جاتا ہے اور یہ پرانی مجید کے اندر پہلی جو صورتیں آتی ہیں لمبی صورتیں تو یہ سات تک پہنچ جاتی ہے بات حضرت عبداللہ اپنے مضبوط رضی اللہ تعداد کا بیان ہے کہ سورہ کلی سرائیب جس کو سورہ سراری کہتے ہیں سورہ کاف سورہ مریم سورہ توہا سورہ المبیا یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ نہایت اچھی اور عمدہ صورتیں ہیں اور یہ میرا پرانا جمع کردہ مال ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے زمانے کے ذریعے کیا کسی کہ جی یاد کی تو یہ انہوں نے اسی ترتیب سے بیان کیے ہیں اور اسی ترتیب سے یہ موجودہ پرانے مریض کے اندر موجود ہیں بنی سرائیل اس کے بعد کاف اس کے بعد مریم اس کے بعد پاک اور اس کے بعد علم ریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کی دماغ میں پہلی رکت کے اندر سورہ جمعہ پڑھنا دوسری میں سوریہ الناسون پڑھنا کبھی پہلی رکت کے اندر سب اسمرد اعلیٰ پڑھنا اور دوسری رقم میں اللہ کا نیش و خاشیہ پڑھنا یہ ان کی تقسیم پر کیا کرتا کرتا ہے نبید رقم رات کو سوتے وقت ان احد پہلے پڑتے ان حضرے فرق بعد میں پڑتے ان حضرت ناچ بعد میں پڑتے ثابت ہو گئی تو باہر قید اور مختلف روایات کو جمع کرنے سے کئی ساری صورتوں کی تقریب کا دو ثابت ہو جاتا ہے یہ اور ان کے علاوہ روایت ہے ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ انفال چھوٹی ہے سورج توبہ بڑی ہے انفال پہلے تم نے لکھی ہے سورج توبہ تم نے بعد میں لکھی ہے عام پرانی مجید کے تنظیم کے مطابق لمبی سورتیں پہلے آئی ہیں اس کی وجہ بتا تو حضرت عثمان رضی اللہ اوک نے یہ وجہ بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پارو بھیا کے وقت کئی کئی سورتیں نازل ہوتی ہے تو اس واسطے پھر نبی لمب بتا دیا کرتے تھے جب آیات نازل ہو تو یہ سورت انحال اور یہ مدنی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے اور پہلے نازل ہوئی ہے سورج رات مدنی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے نبی اشلام کی کافی آفرین بن رہی مضمون ان کا ملتا جلتا تھا نبی علیہ السلام وضاحت کر کے نہ گئے کہ یہ دو صورتیں الگ الگ ہیں کہ یہ دو صورتیں کیا ہیں ایک اب ہم شک میں ہو گئے کہ ان کو الگ سمجھے یا ان کو ایک سمجھے تو لہذا یہ جو عنوان ہوتا ہے دو صورتوں کے درمیان وہ عنوان ہم نے قائم کر دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نے چھوڑ دیا تاکہ ان کا ایک ہونا اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کا گو ہونا اس کی طرف بھی پھیلا ہو جائے اور ناظر ہونے نے کیونکہ سورت الفاظ پہلے کی اس کو پہلے رکھ دیا برات ہم نے پیچھے رکھ دیا تو یہاں صاف پتہ چلتا کہ یہ صحابہ کا رام है تو امام بہتی رہا ہے یہ دعویٰ کر دیا کہ صرف یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ترتیب میں صحابہ کے اتحاد میں رکھ لیں باقی سارا پڑھانے لگے اس کی صورتیں تو نہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ اور صورتیں بھی ایسی ہوگی جن میں ترتیب کیا زیادی ہے امتحادی ہے جو اس واسطے کہ مختلف مسائل کی ترتیب کیا رہی ہے مختلف رہی لیکن اس کے بعد اس ترتیب پر اجماعت ہی ترتیب کچھ اتحادی اس پر اجماع تو یہ ترتیب اب متفقہ لے ہے اس ترتیب کے اندر تبدیلی کرنا جائز نہیں نماز کرنے کی اب یہی مسئلہ ہے جو سورٹ پہلے ہے وہ پہلی رقم میں پڑھی جائے جو سود ہے وہ کسی رقم میں پڑھی ہے اور بعض اللہ نے جیسے علامہ پی بی رحم اللہ تعالی یہ دعوی کیا ہے کہ یہ ترتیب جو ہمارے پاس ہے پرانے مجید کی یہ وہی ترتیب ہے جو باہر قید اگر یہ بات بھی تسلیم کر لی جائے تو پھر زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم اس ترتیب کے اندر جو صورتیں آئی ہیں ان کے درمیان حکمت کو ربق کو معلوم کریں کہ اس ترتیب میں کیا حکمت ہے اور کیا خبر ہے اگر ایک ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ہے اللہ کا ناظر کیا اور ترتیب سے احباب کی مناسبت سے لیکن اس ترتیب کو اللہ نے چنا یا اس ترتیب پر بائے امت کا آپ ہو گیا تو اس تنظیب کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہونی چاہیے یہ سبب بنتا ہے اس بات کا کہ علماء سورتوں کے درمیان ربط تباد کرتے ہیں کہ اس پچھلی سورت کا پہلے سورت کے ساتھ کیا جوڑ ہے اور کیا سب ہے اور یہ کوئی آج کی بت نہیں ہے بلکہ پہلے علماء بھی یہ کام کرتے آئے ہیں اور موجودہ دور کے اندر بھی مختلف علماء ہیں حضرت مولانا شبیر صاحب خانوی رحمۃ اللہ نے تفصیل قرآن کی ہے انہوں نے بھی ان کے درمیان ربط بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ روا ہر زمانے کے اندر مختلف صورتوں کا آپس میں ربط بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو دورہ تفصیل ہے اس میں ایک خاص ربط کا ذکر کیا جاتا ہے جس ربط کو حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کیا تو کیونکہ یہ ربط کا بیان یہ ایک نقطے کا بیان ہے یہ اس کا تعلق تفسیر کے ساتھ نہیں بلکہ نکات کے ساتھ ہے نکات کے اندر امتحاس کرتا ہے کسی آدمی کو کوئی نقطہ سمجھ آ گیا کسی آدمی کو کوئی نقطہ سمجھ آ گیا اس کے اندر کسی نقل کی بھی کوئی ضرورت اور نہیں ہے اور ہر دور کے اور اندر و مختلف ربط بیان کرتے آئے کسی نے کوئی ربط بیان کیا کسی نے کوئی تو اگر نقل ہوتی ہے ہر جگہ تو ظاہر ما پھر اطلاق میں کوئی گنجائش نہ تھی ہم ایک فرق اور واضح سمجھتے ہیں اپنے پیر و مرشد حضم اللہ حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ربط بیان کیے پرانی مجید کی صورتوں کے اور جو دیگر علماء نے ربط بیان کیے پرانے مجھے صورتوں کے کہ عام طور, طور پر جو علماء ربط بیان کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ پچھلی سورت کے اندر فلاں آیت آئی اور پہلی سورت کی فلاں آیت کے ساتھ اس کا جوڑ ہے تو وہ اس انداز سے ربت بیان کرتے ہیں تو یہ ربط میری تعلیم کے مطابق ربطیں جسی ہوتے ہیں کہ وہ دو ربط بیان کرتے ہیں ہمارے حضرت مول خبر صاحب رحمۃ اللہ ان کے ربط کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک سورت کا ایک مضمون سامنے اس سورت کا یہ مضمون ہے پیچھے آنے والی سورت کا یہ مضمون ہے اور پچھلی سورت کا مضمون پہلے سورت کے مضمون کے ساتھ مل گیا ہے اس کے بعد آنے والی سورت کا یہ مضمون ہے اور وہ مضمون اس سے پہلے سور کے ساتھ مل گیا تو گویا کہ وہ مجموعی اعتبار سے پوری سورت کا پہلی پوری سورت کے ساتھ ربت بیان کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہمارے حضرت مولا رحمۃ اللہ کرتے ہیں کہ نے جو, جو ربت کا انداز بیان کیا ہے یہ پہلے لوگوں کے ربت کے انداز سے الگ ہے وہاں آیات آپس میں ملتی ہے مختلف صورتوں کی لیکن پوری صورت کا پہلی پوری سورم کا جو سامنے آ جائے تو یہ اس ربط کی خصوصیت ہے اور ہمارے والد محترم تو واقعی ایسا رقم کرتے تھے جس سے انہام کا بھی فائدہ ہے تو باہر قید ہو ہم ہم یہ سمجھتے ہیں یہ الحامی رقم ہے اور پھر اس کو جو پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور قبولیت عمل حاصل ہوئی ہے یہ بھی اس بات پر بات ہے کہ واقعی خدا بل کو یہ بات بڑی پسند ہے اور اس پذیر کو خدا الکرین نے قبول کیا یہ چیز کی قبولیت عمل ہو جائے تو سمجھو کہ وہ بات خدا بندی اور پسندیدہ ہوتی ہے تو باہر قید ہو یہ ترغیب تھی آج اس بات کی کہ ہم پرانے مجید کی سورتوں کے اندر ربط کا ذکر کیا کرتے ہیں اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پرانی مجید کی صورتوں کی ترتیب اکثر صورتوں کی ترتیب تو ہوتی تھی کچھ لحادی عمت لہٰذا اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ ہونا چاہیے اور وہ نقطہ بھی ہے جو گرمت مختلف صورتوں کے بیان کیے جاتے ہیں <تصفح> نام کا یہ پرانے مزید کے سب سے پہلے اس صورت کی فضیلت اس پر ساری امت کا اتفاق اور عمار ہے پرانے ندی کی صورتیں ساری اللہ کا کلام ہیں لیکن اس کے باوجود بعض صورتوں کو کر بعض صورتوں پر فضیلت حاصل ہے سورہ اللہ عہد کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سورہ اللہ حد پرانی مجید کے ایک حصے کے ہے ظاہر بات ہے کہ یہ فضیلت کے جماعت سے بات کی گئی اور علامہ ابن طبیہ رحمہ اللہ نے اس کی ترجیح یہ کی ہے کہ ایک ہے نف صورت کا ثواب ایک ہے اس کے اوپر زائد ثواب جو اس کی فضیلت کی وجہ سے مرتب ہے تو یہ دونوں ثوابوں کا مجموعہ پرانی مجید کے تیسرے حصے کا جو اصل ثواب ہے اس کے برابر ہے تو بار کیف فضیلت والی بات اس کے اندر مقدم ہوتی ہے سورہ پور وندہ ہاتھ کو یہ فضیلت ہو کہ وہ قرآن منجیز کا تیلسرا حصہ بن جاتی ہے تو قرآن مجید کے مضامین کے اعتبار سے بھی اگر کوئی آدمی ہوتے تو یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی بات صورتوں کو دیگر بات ضرورتوں کو فضیلت ہونی چاہیے ایک وہ آیت ہے جس کے اندر یہ مسئلہ معیار ہوا اور میں مسئلہ بہاتوں بنا دکوں تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں وغیرہ تمہارے لیے حرام ہیں ایک وہ آیت ہے جس کے اندر خداب الکریم کے صفات کا تذکرہ ہے وہ ظاہر بات ہے کہ جس آیت کے اندر خداب الکریم کی صفات کا تذکرہ ہے اس کا مسئلہ اور مقام دوسری آیت جس کے اندر صرف اس کا نظام ہے اس سے اللہ وکثر ہونا چاہیے تو سورہ فاتحہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی افضلیت پرانی مزید کی ساری سورتوں کا مسنبل ہے اسی وجہ سے سورہ فاتح کی ایک خصوصیت ہے کہ نماز کے اندر اس کو متاثر کیا گیا ہے باغ کے نزدیک سورہ فاتح کا پڑھنا نماز میں فرض ہے ہم کے وضع کے مطابق سورہ فاتح کا پڑھنا واضح کے درجے میں ہے البتہ مختظ اس سے مختصرہ ہے امام کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے منفرد کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے تو متعین ایک صورت جس کا پڑھنا لازم اور واجب ہے وہ یہی ایک صورت ہے باقی قرآن مجید کا کچھ حصہ کہیں سے پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد تو وہ تو ہے کہیں سے پڑھنے نہیں کوئی وہاں متعین چیز نہیں آتی اگر بعض اور روایتوں کے اندر رہوں، بعض لماوں میں کوئی متعین سورت ہو اس کا پڑھنا ذکر ہوا ہے تو بعض اوقات اس کے, لئے کے علاوہ کوئی دوسری روایت جاتی ہے جس میں اس کے صورت کے علاوہ کسی اور سور کے پڑھنے کا ذکر ہو جاتا ہے مثلا سورج جمعہ اور سورہ الگ حضور اللہ علیہ وسلم کا جمعے کی نمازوں کی پڑھنا ملتا ہے پہلے رقم میں سورہ عمان اور دوسری سورج میں رقت میں سورت اللہ قبول لیکن دوسری روایت یہ مل جاتی ہے کہ پہلی رقط میں سورت سب اسمرت اعلیٰ اور دوسری رقم میں حضرت تو بعض اوقات اگر پیغمبر صلاح صلی اللہ وسلم نے کسی بھی کے لیے کسی صورت کا انتخاب کیا ہے تو پھر بعض دیگر روایات سے اس کے علاوہ کسی اور سورج کا پڑھنا لگی ثابت ہو جاتا ہے لیکن سورج فاتحہ متعین طور پر واضح ہے اور کوئی سورت اور متعین طور پر واضح نہیں ہے اس سے بھی سورج فاتحہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ سورج کی فضیلت ہے اس وجہ سے اس سورج کے نام بھی کافی سارے ہو گئے اس صورت کو فاتحت القتاب بھی کہا جاتا ہے اور فاتحہ ترکاب کہنے کی وجہ سے بالکل سہیا ہے فاتحہ کا منع ہے شروع میں آنے والی اور یہ سورت قرآن ندیس کے شروع میں آنے والی ہے اس واسطے کر کے یہ فاتح ال کتاب کہہ رہی اس کو سورت القنز بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک حدیث پر مبنی ہے جس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر بلا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے متعلق مطلب یہ ارشاد فرمایا کہ عرش کے خزانے میں سے اللہ خدا نے مجھے یہ صورت عزا فرمائی ہے کیونکہ عرش کے خزانے میں بھی یہ صورت ملی اس واقع کر کے اس کا نام ہو گیا ضرور قلض السب المسانی بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کے اوپر اصب المسانی کا اطلاق ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تجھے ایک بہتر صورت میں بہت مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے اور وہ بڑی صورت ہے قرآن کی پھر جب نکلنے لگے تو پھر اس صحابی نے گزارت کے لیے یاد آپ نے کہا تک میں ایک بڑی ساری صورت اس کے ذہن میں شہری آواز بھی تو وہ ہے الفاظ کے لحاظ سے کل کے جماعت سے روپ کے جباس سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ میری مراد سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ پران مجید کی بہت بڑی سورت ہے آگے یہ خیال فرمایا یہ صبل مساوی بل قرآن ندی ہے یہ سورج فاتح جو ہے یہ اسبل المسانی کا مزد ہے وہ صاف آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے اس کا مسد سورہ فاتحہ ہے تو یہ ساتھ ایسے ہیں اور بار بار پڑی بھی جاتی ہے بار بار